اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک اللذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرۃ و اجر عظیم ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ یقیناً وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نیچا رکھتے ہیں اولائک اللہ قلوبہم یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا پسند کر لیا تخوے کے لیے لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے وہ اجر و, عجر و نازیم اور بہت ہی زیادہ اجر ہے ثواب ہے سورہ حجرات کی یہ تیسری آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی شان بیان کی ہے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو حد درجہ پیغمبر کا ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اپنی آوازوں کو پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے سامنے اونچا نہیں کرتے بلکہ پست رکھتے ہیں یہ آئے جب نازل ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت ایسی ہو گئی آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح قرآن نازل ہو رہا ہے اور صحابہ کرام قرآن کریم کے ایک نقطے پر کس طرح عمل کر رہے قرآن کریم نازل ہوا صحابہ سنتے گئے عمل کرتے گئے یہ وہی قرآن کریم ہے جو ہم بارہ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن عمل کے میدان میں کوڑے ہیں ایک ایک نکتے پر حق حقہ عمل کر کے دکھرایا صحابہ کرام نے یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت نادر ہوئی تھی نا الم حکم التولا کم اللہ نے فرمایا اللہ کو تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا کیا اللہ کی نعمتیں تمام ہو گئیں یہ جب نادر ہوئی آپ کو پتا ہے صحابہ رام کی زبان پر کیا الفاظ ہے غور کریں ہم جب قرآن مکمل کر لیتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے مٹھائی بانٹو دبوں کا اہتمام کرو قرآن کی تقویل ہو گئی یہ کرو وہ کرو جب قرآن مکمل ہوا صحابہ کی زبان پر کیا الفاظ تھے علماء سے پوچھو صحابہ کرام کہنے لگے تمل علم وہ تمل تم عاملو وہ تمل الوحی ہو وہ تم تمل عام لو اگر تیرا دین مکمل ہو گیا ہے وہی مکمل ہو گئی ہے اے اللہ تو سن لے اس پر عمل بھی مکمل ہو گیا ہے اس پر عمل بھی مکمل ہو گیا ہے ایک ایک نقطے پر عمل کیا اب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی تیسری کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں میرے پیغمبر کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے انتخاب کر لیا تقوی کے لیے ان کے لیے بخشش ہے اجر عظیم ہے اس آیت کے بعد صحابہ کرام پتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کس طرح گفتگو کرتے تھے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ دمنگ قسم کے آدمی ان کے بارے یہاں تک آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر عمر اس طرح گفتگو کرتے یستف ہم حفا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا عمر تھوڑا زور سے بولو کیا کہا اللہ اتنا ایسا گفتگو کرتے کہ نبی علیہ السلام پوچھتے عمر کیا کہا تھوڑا سا زور سے بولو بات سمجھ نہیں آئی کہیں بےدبی نہ ہو جائے اللہ نے ایسا گفتگو کا حکم دیا ہے عبد الرحمان بن عوف کے بارے یاد ہے رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں ان کو احترام اپنی جگہ پر لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح لاڑ پیار تھا یا رانا تھا جب یا رانا ہوتا ہے تو بات کبھی ایستا کبھی اونچی ہو جاتی ہے یارانہ ہے یاری میں عبد الرحمٰن بین اوف کی کیسے یاری تھی نبی علیہ السلام نے ایک دن بلایا تھا عبد الرحمان بن عوف کو رضی اللہ عبد الرحمان تمہارے سلال نے تمہاری بیوی چھین لی اور تم مدینہ آ گئے. مجھے معلوم ہے بڑی بڑی آفریں آ رہی ہیں مختلف گھرانوں سے شادی کے حوالے سے لیکن تم ٹھکرا دیتے ہو انکار کر دیتے ہو کوئی شرط ہے بتاؤ مجھے بتاؤ کون پوچھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ عبد الرحمان کوئی شرط ہے ہوسن کی شرط ہے بتاؤ لڑکی کاری ہو شرط ہے بیوہ نہ ہو متلکا نہ ہو شرط ہے مجھے بتاؤ فرا قبیلے کی لڑکی ہو مجھے بتاؤ کہ قریش کی لڑکی ہو مجھے بتاؤ مالدار گھرانے کی لڑکی ہو کوئی شرط ہے مجھے بتاؤ بتاؤ کھل کے بتاؤ تمہارا میرا بچپن کا یارانہ ہے علما سے پوچھو عبد الرحمان بن آوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا عرض کی ایک شرط ہے ایک شرط نہ یہ شرط ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو اتنا زیادہ ایسا نہیں نہ یہ شرط ہے کاری ہو نہیں بھلے بیوہ ہو متلکا ہو کوئی شرط نہیں نہ یہ شرط ہو کہ خاندان قریش کی ہو نہ یہ شرط ہے معدار گرانے کی ہو نہیں میں شادی ایک کروں یا چار کروں میری ایک شرط ہے جہاں بھی میرا رشتہ کرا دیں میں آپ کا ہم زرف بننا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں بھی آپ کا ہم زورف ہوں جنت میں بھی آپ کا ہم زلف ہوں آپ کا ہم زلف بننا چاہتا ہوں میری بیوی آپ کی سالی ہو تاکہ اس گھر میں جب بھی یہ بات ہو آج ہمارا داماد آ رہا ہے تو داماد یہ محمد مصطفیٰ ہو یہ عبد الرحمان بن عوف ہو رضی اللہ ایک ہی شرط ہے اور دل سے کہی علماء سے پوچھیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختلف قبیلوں میں چار شادیاں کی تھی کتنی چار شادیاں کی تھی مختلف خاندانوں میں لیکن ہر جگہ اللہ کی نبی کی ظرف ہیں چاروں جگہوں پر چار شادیاں کی تھی اور چاروں جگہوں پر ہم ظرف ہیں کن کے محمد اور رسول اللہ کے کیسے یا رانا تھا کوشش کرتے نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے اور سسرال چلتے, چلتے ہیں سسرال چلتے ہیں یا لیکن قربان چاہے واپس آؤ جب یہ آیت نادر ہوئی جس میں اللہ نے شان بیان کی ان لوگوں کی جو پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں قربان جائیں صحابہ گرام سے پوچھئے اس آیت کے رسول کے بعد عبد الرحمان بن عوف کی کیا کیفیت تھی حدیث میں آتا ہے اس آیت کے بعد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کس طرح گفتگو کرتے تھے کہ خطرائے حدیث کے ہے جس طرح کوئی شخص رازدانی کی بات کرتا ہے کسی کے پاس راز ہو اور راز پہنچانا ہے راز والی بات کس طرح بتائی جاتی ہے راز جس طرح ہم راز ہم راز سے گفتگو کرتا ہے اس آیت کے نظر ہونے کے بعد عبد ہمیشہ اس طرح گفتگو کرتا ہے یادب ہے احترام ہے نبی علیہ السلام کا آپ کی زندگی میں بھی آگے چلیے آپ دنیا سے چلے گئے نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی پوری ہو گئی کیونکہ آپ کی تاریخ پیدیش بھی ہے اور تاریخ وفات بھی ہے اور یہ بات نوٹ کیجئے انسان کی ایک زندگی دنیا کی ہے ایک آخرت کی ہے دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو چاہے نبی کیوں نہ ہو اس کی تاریخ پیدائش بھی ہے تاریخ وفات بھی ہے آخرت کی زندگی میں کوئی تاریخی وفات نہیں ہے آخرت کی زندگی میں کوئی تاریخی وفات نہیں ہے اور اصل زندگی وہی ہے نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی پوری کر کے چلے گئے آپ کے جانے کے بعد صحابہ گرام سے نبی علیہ السلام کے آداب کے حوالے سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ صحابہ گرام نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب جب بھی جاتے اپنی آوازوں کو پس کرتے زور سے نہیں بولتے تھے اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا نبی علیہ السلام محترم ہے جب دنیا کی زندگی تھی دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ محترم ہیں آپ کا احترام ہے آپ کے قبر کے قریب جا کر کبھی شور نہیں مچاتے تھے کبھی زور سے نہیں بولتے تھے بلکہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے دو آدمیوں کو دیکھا ارتفاعت ارتفا اسواتور زور سے باتیں کر رہے تھے دو آدمی ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں ارتفاعت ارتفا اسواتور زور سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں سید عمر میں پہنچ گئے فرمایا اتد ریا نے آئی نام تما اتد ریا نے آئی نام تما تمہیں پتا ہے کہاں کھڑے ہو تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں کھڑے ہوئی نام تما تم کہاں کے رہنے والے ہو کہاں سے آئے ہو لا من علی تائف ہم طائف کے رہنے والے ہیں ہم طائف سے آئے ہیں امیر انہوں نے سنا لو کن تما من عالل مدینت لو جا تو گما زربن تم پردیسی ہو طائف سے آیا ہو میں رعایت کرتا ہوں درگزر کرتا ہوں اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے اور یہاں کھڑا ہو کر زور سے بولتے آج ایسی پٹائی کرتا کہ تمہیں یاد کر دے نبی علیہ السلام کے آداب میں یہ نقطہ بھی ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے یہ آپ کا ادب ہے اور نوٹ کیجیے غلط کہتے ہیں جو ہم جیسے فقیروں کے بارے گٹ گئے جملے استعمال کرتے ہیں یہ پیغمبر کے بے ادبوں گستاخ ہیں پیغمبر کے में میں سے ایک ادب نبی علیہ चले کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام سے ہمیں یہ ملتا ہے آپ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے تھے درود و سلام کیونکہ اب آپ دنیا سے چلے گئے دنیا کی زندگی آپ کی پوری ہو گئی آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے وہ شروع ہو چکی موت کے ساتھ ہی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور یہ وہ زندگی ہے جس کے بعد موت کا تصور ہی نہیں ہے اب کوئی موت نہیں اور نبی نویئل اسلام جو آخرت کی زندگی میں تمام اہل جنت کے سردار ہیں سردار ہیں صحابہ کرام کثرت کے ساتھ آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہ بات ہمیں ملتی ہے اب آپ چلے گئے یا محمد یا احمد جو بے ادبی کے جملے ہیں وہ تو دور کی بات ہے اب تو اللہ کے نبی کو ہم یا نبی اللہ یا سنبی نہیں کہہ سکتے اب آپ دنیا سے چلے گئے اور ایسا اللہ نے آپ کو کام دیا ہے سنو ان ملائے سیاہ فلزون السلام اب کیا ہے اللہ نے اپنی مقدس مخلوق ملائکہ کا فرشتوں میں سے ایک جماعت کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ان کا کوئی اور کام نہیں کوئی کام نہیں نہ وہ ہوا لے جاتے ہیں نہ وہ برج بساتے ہیں نہ کوئی ان کی اور ڈیوٹی ہے نہ لوگوں کی امار لکھتے ہیں نہ وہ گناہ لکھتے ہیں نہ وہ نیکیاں لکھتے ہیں فرشتے ہیں ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سیاحتی سے ثابت ہے ان کا ایک ہی کام ہے ایک ہی کام ہے لوگوں نوٹ کرو ایک ہی کام ہے وہ زمین کی پوست پر چلتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں زمین کی پست پر پرواز کرتے رہتے ہیں یہ فرشتے پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں مشرق میں بھی ہیں مغرب میں بھی ہیں شمال میں بھی ہیں جنوب میں بھی ہیں رات میں بھی ہیں دن میں بھی صبح شام ہر کونے کونے پر یہ فرشتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں اندر ایک کام ہے ایک کام ہے لوگوں ایک ڈیوٹی ہے ان کی وہ ڈیوٹی کیا ہے دنیا کی پیٹ زمین کی پش پر جب بھی کوئی شخص پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ الفاظ کو لے جاتے ہیں اللہ کے نبی تک پہنچا دیتے ہیں سبحان اللہ فرشتے ہیں فرشتے ہیں یہ شان ہے یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ کا فرشتے ہیں انسان نے درود و سلام الفاظ ادا کیے فرشتے لے کر اللہ کے نبی تک پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ یہ نظام ہے یہی وجہ ہے اب اللہ کے نبی کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ ہمارا ضرور نوٹ کریں یا نبی اللہ نہیں نہیں یا نبی اللہ یا یسول اللہ کے الفاظ نہیں استعمال کرو گے ناجائز ہیں اب فرشتے کھڑے ہیں تمہارے ہونٹ ہلیں گے الفاظ نکلیں گے فرشتے اللہ کے پیغمبر تک لے جائیں وہ ترتیب جو اللہ نے بنائی ہے اچھی ہے یا میری آپ کی ترتیب اچھی ہے اللہ نے یہ ترتیب بنا دی ہے پتنی کتنے فرشتے ہیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اربوں ہیں کھربوں ہیں ڈیوٹی پر معمول ہیں ان اربوں کربوں فرشتوں کی ایک ہی ڈیوٹی ہے ایک ہی ڈیوٹی کیا لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں یہ اللہ کی ربی تک لے جاتے ہیں. لہذا یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ یوں ہمارا تعلق ہونا چاہیے قصد کے ساتھ نہ صبح دیکھیں نہ شام جب بھی موقع ملے آپ پر گروز و سلام پڑا جائے اس کا اجر اس کا ثواب علماء سے باہر آپ سنتے رہتے ہیں وہ حدیث جو سن سن کر آپ بھائیوں نے آپ بہنوں نے یاد کر لی ہے میں اس کو دوہرا دیتا ہوں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے جب صحابی نے پوچھا ابو ابود کے دیس جب میں دعا مانگتا ہوں تو دعا مانگتے ہوئے آپ رود و سلام بھی پڑھتا ہوں اور اپنے مسائل بھی قوم کے گھریلو مسائل کاروباری مسائل صحت کے حوالے سے دونوں مانگتا رہتا ہوں اس لحاظ سے میں اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تہائی آپ پر درود و سلام دو تہائی اپنے مسائل صحیح ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا نام اند کا خی اللہ کا فرمایا بھائی ترتیب تیری صحیح ہے اگر اس ترتیب میں درود و سلام کا وقت زیادہ کر دے گا فائدہ زیادہ ہوگا اللہ ہوگا ترتیب صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن اس ترتیب میں اگر درود و سلام کا وقت بڑھا دے گا فائدہ زیادہ ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اپنے وقت کو آج کے بعد دو حصوں میں تقسیم کروں گا آدھی دیر تک آپ اور درود و سلام اور آدھی دیر اپنے مسائل مسائل تو ہے نا آدمی کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نام زدہ خیل اللہ کا بھائی یہ ترتیب بھی اچھی ہے یہ ترتیب بھی اچھی ہے لیکن اگر درود و سلام کے لیے اس سے بھی زیادہ وقت نکالو گے فائدہ زیادہ ہوگا صحابی نے کہا پھر تو یہی شکل ہے کہ میں دعا شروع کروں درود و سلام پر اور درود السلام پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں, رہوں حتیہ کہ پورا وقت آپ پر درود و سلام میں لگا دوں اور دعا مکمل کر دوں نبی علیہ السلام نے فرمایا او oh, بھائی او oh, بھائی اگر تو نے کبھی ایسا کر لیا کہ پورا وقت پورا وقت کا تھی کبھی صرف درود و سرام پر لگا دیا درود ہی پڑتا رہا درود ہی پڑتا رہا تو پھر سن لے درود کی وجہ سے تو کوئی دعا نہ مانگ سکا کوئی اللہ سے درخواست نہ کر سکا لیکن تو نے جو کچھ مانگنا تھا وہ رب جانتا ہے اللہ تو جانتا ہے نا تیرے کیا مسائل ہیں تو نے آج کیا دعائیں مانگنی تھی اللہ جانتا ہے درود کی وجہ سے اگر تو دعا نہیں مانگے گا اور خالی درود پڑتا رہے گا تو سن لے اللہ تعالی وہ بھی دے گا جو تو مانگنا چاہتا تھا اور وہ بھی دے گا جو تو نہیں مانگنا چاہتا تیرے وہ مسائل تیری وہ ضروریات جس کو تو جانتا ہے اللہ وہ بھی حل کر دے گا تیرے وہ مسائل جو تو بھی نہیں جانتا رب جانتا ہے اللہ وہ بھی حل کر دے گا بتاؤ پھر ہم کیوں نہ درد پڑے یہاں پر پھر اپنی ترتیب کو کیوں چھوڑے نا چھوڑ دو ساری رات لگا دیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ تیری ترتیب ہے یہ میری ترتیب ہے میرے رب کی ترتیب یہ ہے میرے پیغمبر پہ درود پڑھو پیاری ترتیب وہ ہے جو رب کی بتائی ہوئی ہے اس میں پیغمبر کے ساتھ تعلق بھی ہے محبت بھی ہے پیغمبر کے ساتھ آداب بھی ہے آخرت کی فکر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو میرے پیغمبر کا ہدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے عجر عظیم کے وہ لوگ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جو ہدایات جو آداب جو اصول اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں محمد مصطفیٰ نے اپنے فرمان بیان کیے اکور کو رحاضا